روحل معانی کے بعد فتح الباری شریف دیکھی بخاری شریف کی شرح کتاب اللباس باب اٹھاسی میں آپ فرماتے ہیں اس حدیث کے طاعت کہ جس گھر میں تصویریں ہوں فرشتے داخل نہیں ہوتے اس حدیث کے طاعت فرماتے ہیں کہ اشکال اور اعتراض یہ اٹھتا ہے اگر فرشتے اس مکان میں نہیں جاتے جس میں تصویریں ہوں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے یا ملون الحما یشا محربہ و تماسیلہ کہ بلندی عمارتیں اور تصویریں بناتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جب بناتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اللہ تعالیٰ کے فرشتے کیا حضرت سلمان علیہ السلام کے گھر میں نہیں جاتے تھے یہ اعتراض کیا انہوں نے اشکال ہوا کہ جب فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویریں تو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ ان کے لئے جنات تصویریں بناتے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے فرشتے یہ اعتراض کیا اور آگے ساتھ لکھا کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں وہ تصویریں تانبے کی ہوتی تھی اس کو امام تبری نہیں بھاتی حضرت قطعہ فرماتے ہیں وہ لکڑی اور شیشے کی ہوتی تھی یہ عبد الرزاق کے مصنف میں آیا تو یہ اعتراض کر کے اب جواب دیتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت میں جائز تھا ولجواب وہ ندالے کا کان جائز انفی تل کا شریعت وہ کانو وہ بناتے تھے اشکال لمبے آئے وین فر عبادت کا عبادت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فت الباری شرح بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ وہ جنات ان کے لیے کیا بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے نبیوں اور صالحین کی شکلیں بناتے تھے جی جب وہ عبادت کر رہے ہوتے یعنی عبادت والی شکلیں بناتے تھے تاکہ عبادت کریں ان کی عبادت جیسی یہ جواب دیا اور حضرت ابوالعالیہ جو تابعی ہیں ان کا حوالہ پیش کیا کہ لم یکن ذال کفی شریعت محرامن ثم جا شرعنا بننا یانو پھر بعد میں ہماری شریعت مطالعہ جو ہے وہ اس نے آ کر حرام کیا لیکن اس کے بعد علامہ ابن حضرت خان رحم اللہ لکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ تصویریں جاندار کی نہ ہوں غیر جاندار کی تصویروں جیسے درختوں کی اور جب فرماتے ہیں کہ جب لفظ میں یہ احتمال یعنی لفظ تماسیل میں یہ احتمال بھی موجود ہے تو ایسا مانا کہ جس پر وارد ہو دورہ ہے اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ متعین نہ ہوا کیونکہ جاول جاول احتمال بات استطلاط پھر آگے فرما رہے ہیں کہ صحیحین یعنی بخاری مسلم میں یہ بات ثابت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارک ہے کہ سیدہ ام حبیبہ اور ام سلما پاک نے فرمایا کہ حبشے کے علاقے میں ہبشے کے علاقے میں یہ کیونکہ ہجرت کر کے ادھر گئی تھی نا تو بی بی پاک فرماتے ہیں ہم نے ادھر دیکھا تھا کہ ان کا چرچ تھا عبادت خانہ کنیسا جس کو کہتے ہیں کلیسا چرچ देशार. تو اس کے اندر تصویریں تھیں بی بی پاک دو بی بی پاک نے فارد کی یا رسول اللہ ہم نے حبشے کے علاقے میں تصویر, عبادت خانے دیکھے عیسائیوں کے تو ان کے اندر کیا تھے تصویریں تھیں کیا تھی تصویریں, تصویریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانویدا بات الفیم قبر ہی مسجد اور میں جب ان میں جب کوئی نیک صالح بندہ مرتا تھا قبر پر مسجد بناتے, بناتے, بناتے اور دوسری بات ہے قبر کی مسجد میں اس کی تصویریں بنا دیتے سواروف یہ تل کا سور تھا کیا الا کا شرار الخل الا شرار الخلق اللہ کہ وہ بدترین مخلوق تھے اللہ کے ہاں آپ اب حافظ ابن حجر اسکرانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتا رہی ہے حدیث پاک کہ ان کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھی تصویریں بنانا جاندار کی اگر یہ جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فیل کی وجہ سے ان کو شر الخلق کیوں کہتے ہیں تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جاندار کی تصویریں نہیں بناتے تھے یعنی حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے جاندار کی تصویریں نہیں بناتے تھے بے جان کی بناتے تھے جی مہازینت اور خوبصورتی کے لیے اور یہ جو جاندار کی تصویریں ہیں یہ صورتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں نے بنائی یہ ان کی پیداوار ہے حضرت سلیمان علیہ اسلام کی پیداوار نہیں ہے حافظ ابن حضرت یہ لکھ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے اب اس اسے یہ حافظ صاحب کی تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے شریف میں ایسا یعنی جاندار کی تصویر تصویروں کا کام نہیں ہوتا تھا بغیر جان کی تصویروں کا کام ہوتا تھا اور جنات بناتے تھے معذ خوبصورتی کے لیے معازینت کے لیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو اس سے ٹھیک ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے لیکن جو مفسرین ہیں حضرت قطادہ جیسے عظیم الشان مفسر ہیں وہ تابے ہیں حضرت امام ابو العالیہ جیسے مفسر ہیں وہ تابے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ نبی اور صالحین کی تصویریں بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ نکلا ان کے فرمانوں سے ان کے بیانوں سے پتا چلتا ہے کہ جاندار کی تصویریں بناتے تھے حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے حافظ بن حضر اسکلانی کا استدلال اپنی جگہ لیکن وہ جلیل القدر تابی ہیں خیر یہ اختلاف آ گیا کہ حضرت قطع اور حضرت ابو العالیہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء صالحین ملائکہ کی تصویریں بناتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر عبادت کا, عبادت کریں کہ وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں کرتے تھے تو ہم اس طرح عبادت کریں ان کے سجدے رقو وغیرہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کی حالت عبادت کی تصویریں وہ بناتے تھے حضرت حضرت العالیہ اور قطع کے فرمانے علی شان کے مطابق اب یہ بات جا کر ملا دی حضرت العالیہ اور قطع نے حضرت سلیمان پیغمبر کے ساتھ کہ ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا لیکن حدیث مبارک جو بتا رہی ہے کہ جاندار کی تصویریں ہوں تو فرشتے نہیں جاتے یہ تص... حدیث پاک اس بات کا رد کرتی ہے یہ واقعی حافظ کی بات حافظ رحم اللہ کی بات ٹھیک ہے ٹھیک لگتی ہے سمجھ نہیں آ رہی جناب میرے بھائی بات کو سمجھنا جو آگے میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اگر تصویریں موجود ہیں اور وہی تصویریں کہ جن کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے بات کو سمجھنا ان تصویروں والی جگہ میں نماز جائز ہے یا نہیں مسلمان کے لیے اس میں فقاہ کا اختلاف ہے ائمہ ائما کا اختلاف ہے چرچ اور کلیسے جو ہوتے تھے ان کے اندر تصویروں تو ہوتی تھی یہ تو صاف حدیث سری میں ابھی میں نے سیاح سے سنایا کہ وہ قبر پر کیا بناتے تھے مسجد پھر مسجد میں تصویریں بناتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کے یہاں تو وہ یہ کام کرتے تھے اب جن جگہوں میں وہ یہ کام کرتے تھے یعنی کلیساؤں چرچ چرچوں میں تصویریں بنا کر عبادت کرتے تھے اب مجھے یہ لگ رہا ہے سنو بھائی میرا ذہن میں بات آ رہی ہے سبحان اللہ کہ وہ عبادت تو عبادت عبادت وہ کرتے ہوں گے تصویروں کی ٹھیک ہے وہ محل عبادت ان کا تھا یعنی عبادت خانے تھے نا ان کے اور عبادت خانوں میں انہوں نے تصویریں بنا رکھی تھی اب فوکہ نے جو اختلاف کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ کئی فکا فرماتے ہیں ان جگہوں میں تصویروں کے ہوتے ہوئے مسلمان کی نماز بلا کراہت صحیح ہے یہ مذہب اللہ! ہے یہ مذہب امام احمد میں نا بلکہ کرار دی یعنی امام احمد کا مذہب اسی کو قرار دیا گیا یہ میرے سامنے میرے سامنے موضوع فکیہ پینتالیس جلدوں والا موسوہ فقہ موفقیہ موجود ہے اس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے وہ لذا کال الح نابلہ لل مسلم دخول القنیست و البیات و سلا تو فیحما من قیر کراحت نال سہی ہے یعنی حنبلی مذہب والوں کے نزدیک ان چرچوں میں جن کے اندر وہ تصویریں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں اور وہ ان کے عبادت خانے ہیں مسلمان نماز پڑھے تو ہمبلی مذہب میں بلا کراہت صحیح ہے لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز پڑھنا مکرو ہے یہ کا ایک قول یہی قرار دیا حنفیا بھی یہی قرار دیا اور اکثر شافیہ جو ہے وہ بھی نماز کو محرام قرار دیتے ہیں کہتے ہیں لے اللہ وہ کیونکہ وہ شیطانوں کا گھر ہے کیونکہ وہاں پر تصویریں ہیں فرشت تو وہاں پر جائیں گے نہیں تو حنفی حضرات ہم ہمارے امام صاحب وغیرہ حضرات یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں پر نماز پڑھنا جو ہے وہ گنا ہے مکرو ہے ہاں نماز باز کو لحاظہ ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ قرار پایا کہ نماز وہاں پر مکرو نہیں ہے بلا کراہ صحیح ہے کہاں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی اب بات کو ذرا غور سے سمجھنا جہاں بت جہاں پر وہ تصویریں بنی ہوئی تھی ان کی وہ تصویریں بنا کر عبادت کرتے تھے چاہے ویسے معظم سمجھتے ہوں چاہے عبادت کے ساتھ کرتے ہوں عبادت کے ساتھ تعظیم کرتے ہوں لیکن جہاں پر یہ حرام کام ہوتا تھا بات کو سمجھنا جہاں یہ حرام کام ہوتا تھا وہاں پر امام احمد بن امبل کا مذہب کیا بنا کہ نماز پڑھنا بلا کراہت صحیح ہے پھر نماز کے بغیر داخلہ ان چرچوں میں جانا یعنی مسلمان محض اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے جائے وہ جب کافروں کے وہ فتح کیے تھے نا چرچ علاقے فتح ہوئے تو چرچ فتح ہوئے تو مسلمانوں کا داخلہ اس لیے اندر جانا تاکہ یہ اپنی شان و شوکت دکھائیں کہ دیکھو تمہاری عبادت خانے آج ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں اس طرح کا داخلہ سمجھ نہیں آ رہی یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ عبادت کے لیے جاؤ وہ تو مشرک ہو جائے گا اگر ان کے طریقے کے مطابق عبادت کر اگر اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے اور وہاں پر خالی نماز پڑھتا ہے تو امام محمد کے مذہب میں یہ بلا کراس صحیح ہے اور دوسرے اماموں کے مذہب میں مکرو تاریمہ ہے کیونکہ وہ شیطانوں کی جگہ ہے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی رہا مسئلہ محل داخلے کا اعزازی طور پر ان کے اندر داخل ہو جانا یہ جمہوری اماموں کے نزدیک اکثر اماموں کے نزدیک یہ صحیح ہے حضرت مولا علی مشکل یہ, دیکھ، یہ دیکھیں یہ الموسوا والے لکھ رہے ہیں اسی مقام پر جلد نمبر تصویر تصویر والے تصویر والے لفظ کے تحت یہ سارے لکھ رہے ہیں ایک سو صفحہ ہے اور جلد نمبر ہے بارہ تو اس میں لکھ رہے ہیں بلا اسور فلکنائس و المحابط غیر الاسلامیہ غیر السلامیہ الاسلامی الکنائس و المحابط الدی القدت فی بلاد السلام بسل ہے لا تاررد المافیہ منصور مدامت ف داخل ہے یہ لکھ رہے ہیں کہ جو چرچ اور عبادت خانے ایسے علاقوں میں جن علاقوں کو مسلمانوں نے کافروں سے فتح کیا چھینا ان کے اندر ہیں سلو کے ساتھ فتح کیا کہ وہ مجبور ہو کر مسلمانوں کی طاقت دے کر انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم اگر تم چڑھائی کرو گے تو مارو گے ہم بغیر مارنے کی آپ کو ملک دے دیتے ہیں تو ایسا اگر ہوا تو جو تصویریں ہیں جب تک وہ اندر رہیں تو مسلمان ان کو مٹانے کی کوشش نہ کریں ان کے عبادت خانوں میں جو تصویریں ہیں شریعت کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ مسلمان ان کو مٹانے کی کوشش بشرت ہے کہ ملک سلو کے ساتھ پتا ہوا ہو اگر جنگ کے ساتھ پر اڑا دیں شاید اللہ! یہ بھی لین میں رکھنا یہ لین میں رکھنا جنگ اور سلو کا فرق ہے تو سلو کے ساتھ جب فرق وہ حاصل کریں تو تصویروں کو کچھ نہ کہیں جب تک اندر رہیں باہر آ جائیں تو پھر ختم بہر آئیں تصویریں تو اڑا دیں پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا چرچ میں جانا جو ہے وہ ممنو نہیں یا جمہور کے نزدیک ان چرچوں میں وہ اسی طریقے سے کہ فتح ہوا ہے اور ہم اپنی شان و شوکت بتانے اور دکھانے کے لیے چلتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو لکھ رہے ہیں مغری ابن قدامہ کے حوالے سے کہ حضرت مولا علی جب فتح ہوئے علاقے تو مولا علی چرچوں میں گئے مسلمانوں کو ساتھ لے کر آخر یہ تفرہ جو وہ جو صورتیں تھی نا ہاں جی آپ ان کو تعجب سے دیکھتے تھے ویک دیکھو کیا کیا انہوں نے یار بنا رکھی ہیں تصویریں جی نیک بندوں کی تصویریں ایسے انہوں نے بنا رکھی ہیں جی تو آپ وہاں دیکھتے تھے اور پھرتے تھے گھومتے تھے کس میں چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے تو ان کے لیے حکم فرمایا فرمایا خبردار یا اپنے چرچوں کے دروازے کھلے کر دو تاکہ مسلمان اور آنے جانے والے گزرنے والے ادھر آ کر ٹھہریں وہ اسلام کی عزت اور شوکت بنانے کے لیے سبحان کہ ان کے عبادت خانے بھی ڈیرے بن جائیں ہمارے جیسے ڈیرہ نہیں ہوتا رہائش کا آنے جانے کا اسی طرح ڈیرہ بن جائے تاکہ یہ زلیل ہو جائے اور ان کو پتا چل جائے کہ ہماری عزت وقار ختم ہو گیا ہماری عبادت خانے کا یہ حال ہے سبحان کہ جیسے عام ڈیرے استعمال ہوتے ہیں اور مسافر خانے استعمال ہوتے ہیں یہ مسافر خانوں کی طرح ہمارا دیرہ, ہمارا عبادت خانہ استعمال ہو رہا ہے سمجھ گیا تو لیکن وکال اکثر الشافیہ یحم المسلمک صحیح فی حص عبر المحل کا اکثر شافی حضرات امام شافی کے مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر حرام ہے کہ وہ ایسے چرچ میں جائے جس میں تصویریں لٹک رہی ہوں کیا لٹک رہی ہوں تو جمہور کا مذہب وہ بتا دیا آئمہ کا اختلاف یہ بتا دیا بات کو سمجھنا بتانا یہ چاہتا ہوں یار جن میں پوجا پاٹ ہوتی تھی تصویریں ہوتی تھیں اور حرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدترین مخلوق فرمایا کس وجہ سے قبر پر مسجد اور مسجد میں تصویریں اب یہاں پر ایک ابن تیمیہ خبیص اور اس کے وہابی نسل کا عادت کرتا چلو وہ اسی اسی حدیث سے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح کی اور حدیثوں سے کہ یہ جو قبریں ہیں درباریں ہیں بزرگوں کی ان پر کب در مسجد بنانا حرام اور مسجد گرانا فرد اس میں نماز پڑھنا حرام اب بات کو سمجھنا پھر, پھر ابن تعمیہ خبیس کا دعویٰ ہمبلیت کا ہے مردود شیطان کا دعویٰ ہمبلیت کا ہے توجہ درا اب بات کو سمجھنا امام احمد کا ابھی امام احمد کا مذہب بتایا کہ چرچ تصویروں سے بھرا ہوا ہے سبحان اللہ وہاں عبادت ہوتی تھی مسجد مسجد قبر پر بناتے تھے سبحان اللہ پھر تصویریں ہیں سارا کچھ ہے امام احمد بن ہمبل کا مذہب بتایا جا رہا ہے کہ داخلہ بھی ٹھیک ہے اور نماز بھی بلا کرا تھا اس مردود شیطان سے میں پوچھتا ہوں شیطان بتا خیر ہے تیرے امام نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو بت خانہ تھا جو عبادت خانہ غیروں تصویروں کا اور قبر پر مسجد تو تیرے امام نے خنزیر بتا دیا کہ تیرے امام کے مذہب میں وہاں نماز بلا کر سید کتے تو مسلمان داتا لی حجویری کی قبر پر بنی ہوئی مسجد میں نماز کو حرام اور کہتا ہے باطل ہے اور اس کو گرانا فرد ہے بتا تیرا کیا مذہب ہے تیرے امام کا کیا مذہب ہے دال خلیز خلیج د چال تو وہ بھی تو کراہت کا ہے دوسرا قول دوسرا قول کا ہے ان کیا صاحب کا امام صاحب کا تھوڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں صاحب بولا نہ بولا اور پہلے کو مذہب قرار دے رہا ہے اس کو ترجیح دے رہا ہے اب ترجیح والا قول دوسرا جو ہے وہ بھی کراہت کا ہے یہ کتا ادھر کراہت کا قول ادھر کراہت کا, کا ادھر باطل کا دا جال شیتانی بلیس <تصفح> <تصفح> تیری ٹھکائی کے لیے میں کافی ہوں اللہ کے فضل سے شیطان حرام بنا ہوا ہے شیخ السلام اتنا تاجر فرے مکاری نماز باطل ہے مسجد گرانا فرد ہے تیرے باپ کا فتوا ہے کتے تیرے باپ کی شریعت بنا رکھی ہے ت نے کسی معاملے نے فتوا دیا ہے کہ مسجد گرانا فرد ہے نماز باطل ہے مصنف ابن ابھی شہبہ میں ابراہیم نکی نے صرف کراہت کا کال کیا ہے کہ مسئلے وہاں پر بنانا مکرو ہے کتے تو اتنا غلوم کر رہا ہے تیرے باپ کی شریعت ہے کیا اکے شرک شرک شرک وہاں پر شرک کیوں نہیں ہوا جمہور علماء مشرک کے شرک کا فتوا دے رہے ہیں کیا وہ کراہت قرار دے رہا ہے شرک قرار کیوں نہیں دے رہے بات نہیں سمجھے جا دل میں ٹان ٹاٹ کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے یہ جی شاغلی تم بنا ہوا ہے سوائے بھونکنے کے اس کو کام نہیں ہے مسلمانوں کو مشرق کافر کہنے کے سوائے کتے کو کام ہی نہیں ہے امبیال ہے السلام اور اولیاء کی تنقید ہوتا ان کے سوا اس کو کام ہی نہیں ہے اب بات کو سمجھنا سنو اب اس حدیث پر میں جڑا کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لانت کی قبریں قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور مسجدیں میں تصویریں آپ نے دونوں چیزوں کو یہاں پر رکھا ہے قبروں پر مسجدیں اور پھر ان میں تصویریں علت مرکب ہے یہ واہ بتا رہی ہے جس کے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالی مسجدیں بنانا وہ حرام نہیں اور پہلی شریعتوں میں خالی تصویریں بنانا وہ بھی حرام نہیں تھا یہ حرام اس وقت ہوا ہے لانت اس پر با ان پر کی ہے اور الاائے کا شرار و خلق لہ جو حضور نے فرمایا یہ اس وقت فرمایا اور لوگوں کو فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ کب مسجدوں پر قبروں پر مسجدیں بناتے تھے اور مساجد میں تصویریں بناتے تھے قبروں پر مسجدیں بنانا یہ پہلے شریعتوں میں لعنت اور حرام تھا یا حضور سید عالم صلی اللہ بات یہ ہے کہ اصحاب کہف جو ہیں قرآن فرمارا اصحاب کہف پر اصحاب کہف کی جہاں وہاں پر مسجدیں مسجد شریف مسلمانوں نے بنائی اس دور میں اور اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر لانت ہے کہ انہوں نے مسجد بنا دی لاؤ دیو یہ اساب کاف والی صورت لاؤ جلدی کرو اساب کاف والی صورت یہ میں بتانا مجھے وضو ہے میرا نہیں اور جس پر وہابیوں کا آشیا ہے وہابیوں نے چھاپی ہے پرانے پاک میں آ کال اللہ وین کا لبو آلہ امر ہم لم مسجد پران پاک میں نہیں اللہ فرم یہ میں کیا لکھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جو جن حضرات کہ قبضے میں ان کی درباریں آئیں قبر آئی قبریں آئیں،, قبر آئیں،, آئیں،, قبر آئیں؟, آئیں انہوں نے کہا ہم ضرور بے ضرور ان پر مسجد بنائیں گے اب وہ کون تھے جن کے قبضے میں آئیں تفصیلات بحم النا جامع ال میں ہے بحم المو مینا و فل کل وقت تھے فرمایا وہ مومن تھے جو ان کی درباروں پر قابض ہوئے اور ایک دور میں آ کر متلے ہو کر انہوں نے قبضہ کیا فرمایا ہو المومنون وہ ایمان والے اور ویسے توجہ میرے بات سنو میرے بات سنو میرے بھائی اگر بے ایمان ہوتے تو مسجد کو بناتے یہاں مسجد کا لفظ ہے کس کا لفظ ہے چرچوں کا لفظ نہیں ہے بیجا نہیں بیجانی کا کناسنی کا مسجد ہے کیا بنائیں گے ہم مسجد بنائیں گے پھر آگے مزید قصہ بھی لکھ رہے ہیں لیکن کیا اللہ دیکھو اب للت تقن علیہ مسجدہ اللہ تعالی بغیر تردید کے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب سابقہ شریعتوں کی بات کرے اور ہماری شریعت میں ناجائز ہو تو بتا دیتا ہے برقرار نہیں رکھتا یا یہ ہے کہ اگر پہلی شریعتوں میں ناجائز کام ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی تنبیہ کر دیتا ہے کہ وہ انہوں نے ناجائز کام کیا کلانت ڈال دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ پچھلی شریعتوں میں یہ حرام کام ہوا ہے اگر کام حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بغیر تردید کے نقل کیوں کرتا سمجھ نہیں آئی تو ہماری شریعت متحرہ میں مسجد شریف بنانا بزرگوں کے دربار کے ساتھ بزرگوں کے دربار کے ساتھ یہ ہے یہ سنت طریقہ چلا رہا ہے لیکن اس میں جب تبدیلی کی تو یہود نسارا نے یہ جی تبدیلی کی کہ ساتھ تصویریں بنا کر مسجد میں عبادت خانوں میں لٹکاتے پھر لٹکا کر ایک تو قبروں کی طرف سجدے کرتے قبروں کی طرف سجدے کرتے بولو بولو کیا کرتے ہیں؟ ہاں دوسرا تصویروں کی تعظیم عبادت کرتے جس طرح کہ یہ صحیح حدیث مبارکہ میں آ جو صحیح یعنی کہ پہلے سنا چکا ہوں تو معلوم ہوا ان کا یہ پھیل لانتی تھا کہ مسجد بنا کر اس میں تصویریں پھر عبادت کرتے نماز میں تصویروں کی تعظیم کرتے یہ ان کا کام لانتی تھا خالی مسجد بنانا خالی مسجد بنانا کس لیے کہ کوئی زیارت کے لیے آئے گا نماز کا وقت ہو جائے گا تو نماز پڑھے گا کیونکہ قبروں کی زیارت تو مسنون ہے اب اگر قبروں کی زیارت مسنون ہے تو قبر کی زیارت کے وقت نماز کا وقت ہو جائے تو میرے خیال میں ابن تیمیہ کے مذہب کے مطابق بھاگ جائے میل دو چار میل اتنے میں نماز کا وقت نکل جائے تو اصلاف امت سے یہ بالکل اجمان ثابت ہے اس میں ایک کو اختلاف نہیں ہوا سوائے اس خنزیر کے ایک کو بھی اختلاف نہیں ہوا اس نے آ کر دجال نے شرارت ساری ڈالی ہے میں ابھی آگے, آگے چل کر آپ کو انشاءاللہ شاء ساری سارے حوالے دوں گا یہ تمام اماموں کا اتفاق رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے بڑی دلیل یہ ہے قبر مبارک کے ساتھ مسجد کی کہ اللہ کے محبوب کی وہ مسجد جس میں نماز ایک ہزار کا درجہ رکھتی ہے وہ رو وہ قبر انور کے ساتھ ہے بلکہ اس وقت قبر انور میں ہے کیوں اب تعلق نے رکھا اگر اگر کتے گرانا فرد ہوتا مسجد کو نماز باطل ہوتی خبیص تجال تو اللہ تعالی نماز باطل کرنا چاہتا ہے کیا کیوں وہاں پر مسجد مسجد کے ساتھ ہی رسول اللہ کی قبر انور بنوائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا بتا کر جا رہے ہیں ترمزی شریف ابن واجہ شریف شاہ کی حدیثیں موجود ہیں حیدرت صدیق اکبر نے فرمایا میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جہاں نبی وفات فرماتے ہیں وہی دفن ہوتے ہیں okay. اس کا مطلب یہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف پہلے بتا رہے ہیں صاف پہلے بتا رہے ہیں کہ میرا وشال ہوگا اور مجھے یہی دفنانا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب یہ کام صرف صحابہ کا نہیں رہا رسول اللہ بھی اس میں شریک ہے اور جب رسول اللہ شریک ہے تو پھر خدا شریک ہے اللہ تعالی نے حکم دیا اس کا مطلب ہے ابھی خدا کا حکم اللہ کا حکم ہے اب سوال یہ ہے جس طرح کہ اما اشب کی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں اور یہ ابن تیمیہ کا ٹبر یہاں پر پھیر ہی مارتا ہے وہ جی وہاں پر وہاں پر جی مجبوری تھی وہ باہر اگر دفناتے باہر دفناتے تو ادھر لوگ پوجا پاٹ کرتے ادھر نماز ادھر پڑھنا شروع کر دیتے اچھا بھئی یہ بتاؤ اما ایشا کی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ان کی قبر کہ یہ کہیں مسجد نہ بن جائے یعنی کیا مطلب بات سمجھنا ایک ہے مسجد ساتھ بننا وہ تو بنی ہوئی ہے ایک ہے اس کو مسجد بنانا کتا یہ اتنا نہیں جانتا خبیز دجال تیری لعنت تو تجھ پر لعنت تو اسی سے پڑ گئی تیری خباس تو در ہو گئی مسجد نبوی شریف جو ہے اگر مسجد بنانا وہاں پر اور ساتھ میں نماز پڑھنا جبکہ قبر چھپی ہوئی ہے اور قبر کی طرف نماز نہ پڑھی جائے ادھر ادھر ہو کر نماز پڑھی جائے اگر یہی مسجد بنانے کا مانا ہے تو پھر تو وہ مسجد رسول اللہ والی قبر رسول امرے توں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مسجد بن گئی اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہود رسالہ پر لانت کی جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا ارے کتے تمہارے مذہب کے مطابق ساتھ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہی مسجد بنانا ہے تو پھر تو رسول اللہ کی قبر انور مسجد بن گئی اور اس مسجد بنانے کا ذمہ دار رب ہوا رسول اللہ ہوئے صحابہ ہوئے کہ انہوں نے خود یہ مسجد تعمیر مسجد کے ساتھ قبر رکھوائی کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ سرکار کی چار پائی اٹھا کر کسی جگہ لے جاتے مسجد کے دور وہاں پر ایک بہت بڑی عمارت قائم کر دیتے اور عمارت میں چھپا کر اگر دو چار پہرے دار رکھ دیتے خبردار اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دینا یہ کام نہیں ہو سکتا تھا دجال جال ٹان ٹان کرتا ہے پھر جواب دے مجھے اس بات کا میں تیری قبر پر چھتر ماروں گا تو نے مسلمانوں میں فتنے ڈالے ہیں اللہ مجھے توفیق دے میں تیری قبر پر چھتر ماروں گا تو نے مسلمانوں میں فتنے ڈالے ہیں اے دجال تو فتنے باز شیطان ہے تو تنقید سے کا قائل ہے اگر دجال دیکھ تو صحیح چرچ میں نماز مکرو تاریمہ ان کے مذہب میں نہیں ہے اور یہ باطل قرار دیتا ہے نماز کو ولیوں کی مسجدوں میں یہ وہ گرفت ہے کہ کروڑوں بار یہ نکل کر آئے اپنے ماں کے پیٹ سے تازے تازے جنم لے کر تو اس کا جواب نہیں بن سکتا اسے بدماش یہ اس وجہ سے میں اس کو کہتا ہوں یہ بدماش مولوی ہے ابن تیمیہ بدماش مولوی ہے اس کو کہتے ہیں چور سینا زور اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا یہ بدماش ہے ہاں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ سینا زور اور بدماش ہے باسا کر جاتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ کوئی نہیں ہے یہ دلیل اپنی بنا لیتا ہے اس کو دلیل ایک دلیل تلاش کرنا ہے ایک بنا لینا یہ بناتا ہے دلیل ڈاوا بھی بناتا ہے اور دلیلیں بھی بات کو سمجھو سید دولمبے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی عذر نہیں بن سکتا ہاں امبا پاک نے اتنا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہم نے دربار شریف کو بند کر دیا کیوں بند کر دیا کہیں مسجد نہ بن جائے <سلام> <سلام> مسلم سکھ اکمال المولم کی جلد ہوتے اکمال المولم دی جلد ہوتے جل تھلے سرانے دو دوتے بھائی لیا میں ترخوان <سلام> <سلام> <سلام> کو یہ خنزیر گجرا والے کا کتا وہ صدیق <سلام> <سلام> عمر صدیق ہاں اس نے یہ دجالی کو کہا ہے اشرف آصف دجالی صاحب کو اشرف آصف دجالی صاحب نہیں یہ ڈاکٹر اشرف آصف دجالی صاحب اس کو کہا ہے کہ شرط رکھی ہے انہوں نے کسی مسئلے پر تو اس نے کہا ہے کہ شرط ہے ہماری اگر ہم صحیح ثابت ہو گئے ہمارا مذہب صحیح ثابت ہوا تو یہ داتا دربار ہمارے سپرد کرنا تاکہ ہم مسجد اور صاف چیز پر بلڈوزر پھیرے اس کی بھری ہوئے کیسے عمر صدیق کی عمر سندی کی سندیق نہیں عمر عمر ابو جہل عمر بن شام بہت اچھے عمر بن شام وہ کمال المولم دی سرحے تے ایک جلد پی گئی وہ ان کی ہوش ٹکائی مسلم شریف حدیث کی کتاب اس میں آئے کتاب المساجد باب النحج عام بنا المساجد القبور قبروں پر مسجدیں بنانے سے رکاوٹ اب بات کو سمجھنا یہ حدیث پاک ہے یہ باب الناج مسلم شریف میں جو کچھ ہے الحمدللہ وہ ناچیز کے حق میں آئے باب, باب, باب, باب کا عنوان سنو باب النا یا امبلا المساجد القبور و اتخاد فیح مسجدیں بنانا اور ان میں صورتیں بنانا ون نہ اتخاذ القبور مساجد اور قبروں کو مسجدیں بنانا امام مسلم رحمہ اللہ دو چیزیں بیان فرما رہے ہیں ایک فرماتے ہیں قبروں پر مسجدیں بنوا کر مسجدیں بنوا کر ان میں تصویریں لٹکانا یہ حرام ہے اور دوسرا قبر کو مسجد بنا لینا حرام ہے اور الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کیا مطلب ہم نہ قبر کو مسجد بناتے ہیں نہ قبر پر مسجد بنا کر اس میں تصویریں رکھتے ہیں آہ! اللہ کے ولیوں پر ولیوں کے درباروں کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں اس میں سوائے اللہ کے کسی کی عبادت آہ! ایمان سے بتاؤ اے! کبھی تصویریں دیکھی ہیں تم نے مسجدوں میں امام کیا فرما رہے ہیں امام مسلم نے اس کا رد کر دیا خبیس کا امام مسلم نے ہی بتا دیا اور ناچی سنو اگر سن لو اگر جس طرح ناچیز نے سمجھا میں نے <سؤال> کہا علت مرکبہ ہے دونوں ملے گی تو علت بنے گی حرمت کی اگر <سؤال> <سؤال> <سؤال> ہر ایک چیز علت ہوتی تو آپ پتہ کیا فرماتے مسلم شریف میں آپ فرماتے ان نحج ان بنا المساجد القبور اب اتخادی صوبہ فیح قبروں پر مسجدیں بنانا یا ان میں صورتیں بنانا اب یا کا لفظ آتا تو پھر ہر ایک حرام ہوتا یہاں دونوں میں نے یہی سمجھا حدیث سے اور امام مسلم نے یہ انوان ڈال کر بتا دیا کہ اصل معنی یہی ہے کہ دونوں کام ملیں گے تو حرام ہوگا ورنہ بولو مرو سنو میرے بھائی آگے مسلم جو امائشہ ام پاک کی ابھی پا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض شریف اپنی اس بیماری شریف کے حال میں جب جس بیماری شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحت یاب نہیں ہوئے اسی بیماری کے حال میں آپ فرماتے تعن اللہ عرود عمارہ اتو قبور اے لعن اللہ الیہود والنسارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد کہ لعنت اللہ کی یہود نسارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا قبروں کو مساجد بنا لیا بات کو سمجھنا اس حدیث میں آیا کہ قبر کو مسجد بنانا حرام ہے سباہر قبر کو اماں ایشا فرماتی ہیں قالت فلولا زالے کا ابھرے سا قبر ہو غیر ان خوش یا ان یوکتا خازا مسجد آئے تو وہ جو اماں پاک فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہیں قبر شریف کو بھی سچ گاہ نہ بنا لیں کیا مطلب مسجد لکوئی معنی میں سچ سجدہ گاہ کہ قبر آگے رکھ کر ادری اس کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیں فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ساہر کر دیا جاتا مکان میں چھپایا نہ جاتا ایدری نہیں حید نہیںر نہ رہتا آپ یہاں پر ستمبھی چکرتا چلوں علامہ عبدالح لکھنوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان سے ظہول ہو گیا یہ بات ان کے ذہن شریف سے نکل گئی کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک وہابی کے رد میں اساج المشکور میرے خیال میں اس کا نام ہے تو اس کے اندر انہوں نے وہاں بھی نے یہ بات لکھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم کون سی کتاب کا حوالہ ہے بتاؤ تو ان کی بات ذہن سے نکل گئی تھی اس وجہ سے ورنہ یہ مسلم کا حوالہ ہے آہ! آہ! کس کا حوالہ ہے مسلم شریف, مسلم شریف کا اماں پاک فرماتی ہے ولا کا لا قبرو اگر یہ بات نہ ہوتی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کوئی بے وقوف سجدہ گاہ بنا لے گا یہ خطرہ نہ ہوتا تو قبر انور کو ظاہر رکھا جاتا اب بات کو سمجھنا اس کا مطلب ہے جب قبر انور کو چار دیواری میں چھپا لیا گیا تو اب وہ خطرہ ٹل گیا بولتے نہیں یار وہ خطرہ آہ! یہی وجہ ہے آہ! یہی وجہ ہے آہ! آہ! کہ اب وہابیوں کے این وہابیوں کے دور میں قبر انور خود مسجد میں داخل ہو گئی ہے روزہ انور مسجد میں ہے اور چاروں طرف نمازی ہوتے ہیں آہ! <laughs> آہ! چاروں طرف روزہ پاک آہ! چاروں طرف سے نمازی ہیں اب بات کو سمجھنا ان لانتوں سے پوچھ اگر ساتھ میں خالی نماز پڑھنا قبر ڈھکی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے ساتھ میں مسجد بنا کر اس میں نماز پڑھنا یہی مسجد بنانا ہے تو اماں ایشا پاک یہ کیوں فرما رہی ہیں کہ مسجد تب بنتی اگر ننگا کھول دیا جاتا تو ہو سکتا ہے تو قبر کو مسجد بنا لیتا تو معلوم ہوا خنزیر مسجد قبر قبر کو مسجد بنانے کا یہی مانا ہے کہ بغیر کسی دیوار پردے اور رکاوٹ کے قبر سامنے ہو اور اسی کی طرف سجدہ کیا جائے آہ! اسی کی طرف معلوم ہوا ان باطل پسندوں اور گمراہوں کی جو بات ہے وہ حدیث قرآن کے سراسر خلاف ہے قرآن نے فرمایا لنت تدن مسجد اللہ انہیں مسجد بنائی بنائی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی رکھا اور اور سنیے یہ جو بس بیت المقدس ہے یہ کیا ہے چاروں طرف نبیوں کے دربار ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا الکنا ہو لہو یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے آس پاس ہم نے برقتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں وہ برقتیں کیا ہیں اللہ کے تو جو اور سنو یہ اپنے تیمیہ اور اس کے ضرورت کو تسلیم ہے کہ یہ جو مسجد حرام ہے نا کیا ہے کعبہ شریف جہاں لاکھ نماز کا ثواب ہوتا ہے اس کے نیچے کچہتر نبیوں کے دربار ہیں لو بتاؤ آپ کیا کریں گے بھائی سمجھ آئی اور سنا اب مسجد ساتھ میں قبر پر مسجد بنانا وہ کب حرام ہوا جب اس میں سبیرے سبیرے اب بولو یہی علت مرکبہ ہے اور یہی کام یہود انسارا نے کیا تھا اس وجہ سے رسول اللہ نے ان پر لانت کیا ہے اور دوسرا کام جس کی وجہ سے لانت کی ہے کہ وہ قبر کو مسجد بنا لیتے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اب آئیے اب آئیے نماز پڑھتے تو ان کے یہ نماز پڑھنے سے پھر عبادت کا کام شروع ہو گیا ہاں اس وجہ سے لانت کی گئی ان پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ میں توجہ قبر کی طرف مسلمان کا نماز پڑھنا قبر کی طرف منہ کر کے کب آگے پردہ بھی نہ ہو حرام ہے شرک نہیں ہے نہیں لانتیوں نے کہاں سے اتنا ظلم کیے سوائے شرک کے ادھر چل پڑے مشرک ہاتھ لگائے مشرک فلان کرے مشرک فلان کرے مشرک ہے کتا تو تو ایسے لگتا ہے جیسے شرک میں سے پیدا ہوا ہے تیری اممہ ہی شرک ہے مجھے تو لوک لگتا ہے تیرا باپ شرک ہے تیری اممہ ہی شرک ہے نہیں سمجھ آئی ایسے لگتا ہے جس ماں کی طرف تو منسوب ہے وہ ماں تیری نہیں ہے جس باپ کی طرف تو منسوب ہے وہ باپ تیرا نہیں ہے ایسے لگتا ہے تو شرک کی پیداوار ہے سنو ایک عجیب غریب حوالہ پیش کرتا ہوں اس دعوے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو یا کسی ولی کی انور ہو اگر کوئی مسلمان خدا نہیں سمجھتا معبود نہیں سمجھتا لیکن سجدہ اس کی طرف کرتا ہے بات کو سمجھنا سجدہ اس کی طرف کرتا ہے سجدہ تعظیمی اس کی طرف کرتا ہے تعظیمی سجدہ اس کی طرف کرتا ہے کیا کہہ رہا ہوں اگر اگر دو باتیں ہیں ایک ہے قبر کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ بھی شرک نہیں ہے ایک ہے قبر کی طرف نماز پڑھنا لیکن ایسے سمجھے جیسے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں قبرستان میں کھڑا ہو گیا قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قبر قبلہ ہے یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ یہ خدا ہے یہ بھی کرنا فقہا کے کہ نزدیک اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک تو قبرستان میں نماز مکرو ہی نہیں ہے سبحان اللہ کیا؟ اللہ کیا؟ کیسا دجال بیٹھے بیٹھے وہ بیٹھ جمیاں کیسا دجال آدمی ہے لوگوں کی آنکھوں میں کیسی مٹی ڈالتا ہے یہ امام مالک کی فقہ میں لکھا ہوا ہے قبرستان میں نماز جائز ہے بتاؤ اور اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں اس کے گھر کا بندہ امام شمس الدین زاہبی اس کے شاگرد ہیں کیا ہیں بولو مرو شاگرد ہیں موجم الشوخ کی طرف گئی ہوئے ڈومرو ات شیوخہبی لکھا ہوا ہے امام زاہبی نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں یہ کتاب پوری جلد صرف امام ظاہبی کے مشایخ کے متعلق ہے اس کتاب کے اندر پہلے تو آپ نے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر اکتالیس پر کتنے پر, پر آپ فرماتے ہیں فلاں ناب حمد اللہ ہے مم ممن نغلوفی ولا نجفان ہو توجہ بھی آپ فرماتے ہیں امام ذہابی کہ ہم اپنے استاد ابن تیمیہ کے حق میں غلب کرنے والے نہیں ہیں کیا, کیا کرتے ہیں ہم یہ واہ یو سلح و یو سد ہوں فلسنا بحم دلہ ہے ممن نغلوفی ہے ولا نجانو فرماتے ہیں ہماری دعا ہے اللہ ہمارے استاد کی اصلاح فرمائے <تصفيق> وہ جو تو ہوں اور اس کو سیدھا کرے کیا کرے اس کا مطلب ہے ڈینگ شگردن ہوئی چیب نظر سمجھ آ رہی فرمایا اس وجہ سے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ میں غلوم نہیں کرتا میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس کی اصلاح کرے بلکہ آپ نے ذاقال العلم لم رسالہ ہے آپ کا اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ ریاست کی سرداری نے اس بندے کو تباہ کر دیا ہے آہ! آہ! ریاست کے شوق نے سرداری اور ریاست کے شوق نے اس بندے کو تباہ کر دیا ہے آہ! آہ! اس کا مطلب ہے شاگرد استاد کی نیت کو بھانپ گئے آہ! آہ! آہ! امام زاہبی جیسا بندہ اس خبیص مردود کی نیت کو سمجھ گیا کہ یہ خود امام میں مطلق بننا چاہتا ہے یہ سرداری کے شوق میں ہے یہ چاہتا ہے میری پوجا پاٹ ہو ہاں <سلام> یہ چاہتا ہے میرے ماننے والے ہوں پیچھے امام اماموں کے ماننے والے کیوں ہوں میں خود امام ہوں شاگرد کہہ رہے ہیں فرمایا تجھے اسی ریاست کے شوق نے تباہ کر دیا بلکہ اس کو خط بھی لکھا تھا انہوں نے وہ خط بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے <سلام> ہاں اس خط کا ذکر حافظ عبد الرحمان حافظ عبد الرحمان سخاوی امام شمس الدین سخاوی رحماء اللہ کے نام سے جو مشہور ہیں انہوں نے اپنی کتاب <سلام> تاریخ کی مذمت کے خلاف مذمت کے خلاف مذمت کرنے والوں کے خلاف میں جو انہوں نے لکھی ہے یار ایک جلد میں نام زین سے نکل گیا سامنے پڑیا گھر میں کتب خانے میں انہوں نے اس خط, اس خط کا پورا ذکر متن پیش کیا نہیں سمجھ آئی اور حافظ حافظ زاہد کوثری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی پورا متن وہ پیش کیا ہے ہاں جی اپنے مجموعہ علم الکلام کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہاں ہاں اتویق اتویق ا نام ہے حافظ شمس اب سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب کا اتبیخ اتوبیخ لمن ذمت تاریخ اس شخص کو ڈانٹنا جو تاریخ کو برا کہتا ہے یہ کتاب لکھی انہوں نے ایک جلد میں اس جلد اس کے اندر انہوں نے وہ خط کا ذکر کیا ہے اپنا متن پیش کیا ہے سمجھ نہیں آئی خیر یہ بندہ ہے گول مول بڑا گڑبڑ ہے بڑی بربادی کرنے والا نقصان دینے والا ہے اب بات کو سمجھنا جو حوالہ سنانا چاہتا ہوں حافظ شمس الدین زہابی اسی معجم و شوقی زہابی کے اندر صفحہ نمبر پچپن پہ لکھتے ہیں اپنے ایک استاد احمد بن عبد المنعم بن احمد کے ذکر میں ان کی سند سے ایک روایت ذکر کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوگی ان کانا یکرمسا قبر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر نبی پاک کے صحابی ہیں آپ حضور کی قبر انور کو ہاتھ لگانے کو مکرو سمجھتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اب بات کو سمجھنا ابن تیمیہ کے کلام کو پڑھا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے اس وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے مکروہ سمجھنے دے کہ شرک ہو جاتا ہے اوے مردود اگر شرک ہوتا تو پھر مکروہ کہاں سمجھتے پھر تو حرام کہتے لیکن اب شاگرد استاد کو لیتا ہے اور جیسے لینے کا حق ہے ویسے لیتا ہے اور مذہبیں سنی پر موہر لگاتا ہے چیز <تصفح> چشتی کی تائید اب ہوتے دیکھو <تصفح> آپ فرماتے ہیں قل تو میں یہ کہتا ہوں کارے ہزا کا حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس لیے پسند نہیں کیا لنہ عیسا ات ادبل کیونکہ انہوں نے اس کو بے ادبی سمجھا کیا سمجھا ہے کیوں فرمایا اس وجہ سے کہ جب کوئی بڑوں کے پاس جاتا ہے تو قریب ہو کر تھوڑا بیٹھتا ہے ادب یہ ہے کہ دور بیٹھو تو جا کر اوپر قبر کے چڑھ جانا اور قبر, ش... قبر انور کو ہاتھ لگانا اوپر چڑھ کر فرمایا یہ خلاف ادب ہے اس... یہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے امام فرما رہے ہیں وہ کاد وہ حوالہ کتاب العلل فتح رجال امام عبد اللہ بن احمد کی امام احمد بن امبل کے بیٹے کی اب یہ اس کا حوالہ پہ حالانکہ یہ شافعی ہیں توجہ ہے یہ شافعی ہیں امام لیکن امام احمد کی فقہ کی کتاب امام احمد کی کتاب کا کیوں حوالہ دے رہا ہے کیونکہ رد کر رہے ہیں ہمبلی ابن تیمیہ کا تو اس کو گھر سے پکڑتے ہیں گاٹا ہوتا گھروں پکڑ نہیں فرمان دینے والد سویل احمد بن حمبل امام احمد بن امبل سے پوچھا گیا مسل قبری نبی ہے وہ نبی پاک کی قبر انور کو ہاتھ لگانے اور چومنے کے متعلق فلم یرا بلال قباس تو آپ نے کوئی حرج نہ سمجھی امام احمد نے کوئی حرج نہ سمجھی روا ہو انہو والدہ عبد اللہ بن احمد فرماتے ہیں یہ بات روایت کی ہے امام سے ان کے بیٹے عبداللہ اللہ نے امارو مرے کس نے فین قیلہ آگے خود اعتراض کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں امام صاحبی فرماتے ہیں فین قیلا فہ اللہ اللہ کا صاحبہ ہاتھ لگانے کا کام اور چومنے کا کام یہ پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا جب حرج نہیں تھی تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا جواب خود دیتے جواب سنو من ٹھہرو فرماتے الما نو حیل ملو بہی وکب کا لا ودوئی الا ودوئی يَوْمَ سموشا رتا ہر مل ہج لَا وکان تک لا تکا دکھا مت رج لا جو بے بجا نہ اور میرا امام شمس الدین ذا بھی فرماتا ہے فرماتے ہیں جواب یہ ہے صحابہ نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے تو زندگی میں مزے لوٹے زندگی زندگی میں لطف دیکھے کب جدو ہاؤ چومے پانی کے پانی وضو کے پانی پر لڑ مرتے تھے وقت سمو شار حجی حج اکبر کے موقع پر بال رسول اللہ نے اتروائے تو صحابہ لڑ لڑ کر لیتے تھے پکانا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناک شریف کا فضلہ نیچے گراتے تھے لا کا دونوں خامتوں آپ کا فضلہ شریف نیچے نہیں گرنے پاتا تھا کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں آتا تھا فرمایا لوگ کو بے بےآ وجہ اپنے چہرے پر ملتے تھے فرماتے ہیں یہ سارے مزے زندگی میں صحابہ نے لوٹ لیے والن و فلم ہم وہ ہیں جو اس دولت سے محروم ہیں جب محروم ہیں تو ہمارے لیے یہی حصہ رہ گیا کہ حضور کی قبر پر لوٹ پڑے ہم تب جیل اس کی تعظیم کریں والے سلاح میں اس کو ہاتھ لگائیں چومے اے, کی بنے گا اس کا شگرد چتر پیوں پیوں کے پہ مار دے پیوں پیوں کے پہ مار دیا سمجھ نہیں لگی کیا لفظ ہے ترام قبر قبرے ابھی ایک دوجے نو ڈیک دئیے قبر دوتے بل اتظام چمبر چمبڑ جائیے وہ تعظیم کریے و لطلا میں وہ چمیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے یہ فتوا امام زحابی دا پکا مشرق آج کے بعد وہابیوں کے مذہب کے مطابق جب تمہارے سامنے امام زاہبی کی بات کرنے لگے وہابی حوالہ دینے لگے ان کو کہ کتے مشرق کا حوالہ نہیں چل سکتا اور بولو مشرق کا حوالہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ترا آگے فرماتے ہیں اپنے دعوے کی تصدیق میں ساب کان کپل یادانسبن مالک یا فرماتے ہیں کیا تو دیکھتا نہیں حضرت ثابت بنانی حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نو بہت بڑے تابے ہوئے ہیں صحابہ کی جارت کرنے والے حضرت انس بن مالک کو فرماتے تھے صحابی کو ذرا وہ اپنا ہاتھ تو دکھا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آتا تھا جب وہ اپنا ہاتھ مبارک دکھاتے پھر اس ہاتھ پر منہ شریف ملتے ہاتھ ملتے اور پھر چہرے پر لگاتے تو میاں صاحب کی زبان چہ دیا پرموندے ابھی لابی زبان ہے دسنا فرموند جنا اخیاں ساڈا <سلام> <سلام> دل بھر دھایا تک ل ناکھیاں نے دربار دکھا تے او اکیاں تک لیاں او تو ملیا تے ساجن ملیا ہن آس لگ پئی اے نسن حضرت انس نو آپ فرما دینا نسی جو ہاتھ مبارک رسول اللہ کے جسم کے ساتھ لگ داؤں دا ہاتھ دے دے انہیں چم دے سن اور سن لے سن لے حضرت امام حسن حسین کو حضرت ابو را فرماتے تھے تمہاری ناف مبارک کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے رسول اللہ کو کپڑا اتارو میں وہاں بوسا لیتا ہوں یہی مانا ہے یہی مان ہے یہی مان ہے یہی مانا ہے جو حضرت فاروق اعظم حضرت رسبت کو چومتے وقت کہتے ہیں اگر میں رسول اللہ کو چومتے نہ دیکھتا تمہیں کبھی نہ چومتا میں کیا مطلب ہم یار کی نسبت کو دیکھتے ہیں اب اور بھی نسبت کو دیکھ رہے ہیں حضرت حسن حسین کی ناف کو چومتے ہیں کیوں رسول اللہ نے چوما بات کو سمجھنا فرماتے ہیں اے دو امام رم بے بل بے بلو بلّہ اللہ مل بے نب سے والدی و اللہ سے اجمائی فرماتے کیوں کہ ہر مومن ہر مومن بندہ اس کو حکم اللہ رسول سے محبت زیادہ کرو اپنی جان کی نسبت اپنی اولاد کی نسبت اپنے تمام لوگوں کی نسبت وہ مین موالے اپنے مالوں سے وہ منل جنت وہ اور جنت اور جنت کی ہوروں کی نسبت بھی رسول اللہ سے زیادہ پیار کرو ستو جو بل خلق من مومنی فرماتے ہیں بلکہ وہ تو وہ رہے مومنین تو ایسے ہیں جو ابو بکر عمر سے بھی پیار اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں امام زہبی فرماتے ہیں اسی لیے فرمایا ہمارے لیے ہمارے لیے جندار نے حکایت نقل کی کہ وہ بزرگوں با کی ہاں جی جب ان کا نب جب البکا جب کے اندر موجود تھا ایک شخص کو اس نے سنا ایک شخص کو سنا ابو بکر کو گالی دیتے ہوئے تو اس جندار نے تلوار اٹھائی اور گردن اڑا دی ہمارے ابو بکر کو بکواس کرتا ہے امام زہبی یہ بات نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں رسول اللہ تو رسول اللہ اے مومن تو ابو بکر عمر سے بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں سنو سنو سنو میرے بھائی امام شمس الدین زحبی رحمہ اللہ جو ہے نا آج کے بعد ان کے متعلق اس بات پڑھنے کے بعد ایک نیا اعتقاد ناچیز کے اندر پڑ رہا ہوگا آپ آگے فرماتے ہیں ولاؤ لم ساما مسبا درماتے ہیں یہی وہ شخص جس نے مجھے یہ واقعہ اپنا سنایا ابو بکر پاک کو گالی دینے والے کے قتل کرنے کا اگر فرماتے ہیں یہ سنتا کہ وہ شخص مجھے خود اس کو گالی دے رہا ہے یا اس کے باپ کو گالی دے رہا ہے کبھی مارنا حلال نہ سمجھتا صدیق کے اکبر کو کمار نہ معلوم ہوا ماں باپ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں مومن اللہ طرح صحابہ فرماتے ہیں آگے کیا تو دیکھتا نہیں کہ صحابہ کی محبت کا کیا عالم ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ نس جو رسول اللہ ہم تمہیں سجدہ نہ کریں فقال اللہ فرمایا نہیں لو او ن لہم لہو سجودہ دلا ل سجودہ عبادت آپ فرماتے ہیں اگر سرکار سجدے کی اجازت دے دے دے تو حضور کے صحابہ سجدہ کرتے مگر عبادت کا نہیں تعظیم کا سجدہ کرتے کون سا سجدہ کرتے آگے سنیے آگے سنیے کما قد ساجادہ ایک بت یوسف علیہ السلام لے یوسف فرمایا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا اسی طرح یہ بھی تعظیم کا سجدہ کرتے وہ کدا یہ میری بات آ گئی جو سنانا چاہتا تھا اصل مقصد تھا کہ قبر انور کو سجدہ کرے تعظیم کی نیت سے مشرق اب بھی نہیں کیا فرماتے ہیں امام وہ قزل کل قول وی سجود مسلمل قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم على سبیل التعظیم و تبجیل لا یوک فروب ہی بل یقون و آست فل جو رف اندا من ہیبرے ایسے کتے لوگ یار ایسا بےمان شیتان آدمی یار کمال ہے ملشا دے ملشا دے ملشا میرے خیال میں مل امام ظابر احمد اللہ جو ہے نا وہ جو انہوں یار وہ آخری, آخری دور کا خط جو لکھا اور آخری دور میں رسالہ لکھا ہوگا اور اس میں اس کی صحیح و... ہونے کہا تجھے ریاست اور سرداری کے شوق نے تباہ کر دیا استاد تیرا پٹھا بہ گیا ہے تیرا پٹھا ہاں العلم میں یہ موجود ہے عمر لیا یار حوالہ تازہ کر دیں لیا لیا جلدی کر یار جلدی کر حوالہ بچ عبارت ہی پڑھ دیں سنو یہ شرح کر لو یہ شرح کر لو پہلے آپ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا بھی یہی حال ہے اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر, اگر کوئی تعظیم سے ماہ سجدہ کرتا ہے حضور کی قبر کی طرف یا کسی اور کی قبر کی طرف تو فرمایا وہ مشرق کافر نہیں ہے صرف گناہ گار ہے صرف اب لانات بھیجو ان پر جو مسلم ہے جو مسلمانوں کو قبر کی طرف چل پڑا مشرق ہاتھ لگایا مشرق زیارت کی نیت کی مشرق او لان اے بے مان سورو اگر یہ شرک ہوتا چشتیوں کا چردار خواجہ الدین چشتی اجمیری تمام ہندوستان کے ولیوں کا بادشاہ داتا اجمیری کے دربار پر نہ بیٹھتا تو متواترات میں سے ہے اور کتے یہ تو متواترات میں سے ہیں یہ تو ہم ہم الحمدللہ کابرن ان کابل جیلن جیلن ان جیلن یہ تو ہم اپنے آبا و اجاد سے پوری دنیا میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ چلا گاہ حضور خوجہ میری کی ہے, کیل کیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ نہیں بنی ہوئے وہاں پر اور یہ مشہور شیر آپ کا نہیں ہے جب آپ نے وہاں سے فیض پایا تو اٹھتے ہوئے فرمایا گنج بخش فیض عالم مذہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مذہر نور خدا ناکے سارا پیر کامل کاملار ہنومان دجال کے بیٹے ہرامی حرامی دجال کے بیٹے ہرامی ہرامی تمہاری بک بک سنے کے ہم بزرگوں کو دیکھیں آل. امام شمس الدین زبی اور امام فقہ کی تمام اماموں کی باتوں کو دیکھیں کہ تمہاری ٹان ٹان کتے علی سنیں نہ قرآن سمجھنا حدیث سمجھنا آپ نو سمجھنا کسے شاید ہی سمجھنا صرف ایک دیج چک بڑک بدٹ جا سا دیا ڈڈو ساون دیا وہ بھی ساون دہنا آیا کوئی سنے نہ سنے سورا دے سور آندے نہ سنے اتنی ٹرکاؤ ٹرکاؤ ٹرکاؤ سنا سناؤ سناؤ مروں میں یار زاغل علم نہ آ تاریخ کے کھانوں میں ہوگی خیر اعلیٰ ایمان سے امام زحبی کا یہ کتاب لینا تم پر فرد ہو گئی ہے بھائی کمال کر دیے دل ٹھر گیا دل ٹھر گیا حق ادا کر دیتا ہے بابے نے سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی قبروں کو مسجد انہوں نے بنایا کیا بنایا لو مسجد آپ آب. اب ان پر لانت پڑی ان پر لانتے ہوئی ان, لانت ان کو کہا تو ہماری شریعت میں حرام ہے اگر خدا نہ سمجھے عبادت کے لائق نہ سمجھے تو امام زاہ فرما رہے ہیں اس قبر کی طرف سجدہ بھی کر لے نماز بھی پڑھ لے سنو یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں صحابی پاک صاحبی حضرت انس ادھر سے حضرت عمر حضرت انس نماز پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کی قبر انور سامنے آئے حضرت عمر فرماتے ہو نماز وہ پڑھ رہا رہے فرماتے پھر یہ کتاب نکال کر سناتا ہوں کتاب نکال کر سناتا ہوں خیر بات نہیں سمجھے کی وقت ہو نکلی ہے نکلی ہے بھائی میں استاد کی ٹکائی کی استاد یاد کرے گا بے شگردڑا میری ایک کتاب دس ہزار کا میرا نسخہ تباہ پہ ایسے ترہ چکو تو پھر کپڑا بچھا کے انہوں علاحدہ رکھنا اجنی گلا چلو or